تو ان کی کسی بدہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لانت کی اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے اور ان باغ کو ناہق شہید کرتے اور ان کے اس کوہنی پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں بلکہ اللہ نین کہ کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو آمان ناؤ لاتے مگر تھوڑے